صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. و الحلکاتی ول آفات و اہل المعروخت دنیا خیل آخر او کم آخرات النحل کی ایک آیت یہ النحل کی آخری آیت ہے وہ پڑھی ہے اور عرش بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغی ایک حدیث رسول پڑھی ہے جس کو امام طبرانی رہا مت اللہ علیہ وکارہ میں بسنا درست نقل کیا اللہ رب العالمین نے صورت النحل کی اس آیت میں ایک ساتھ نمایا ان نوح محلبی نقو و محسن ارے لوگوں کو یاد رکھو ان نول مل پکو ولبی نحم محسن یقیناً جو لوگ پکو اللہ اختیار کرتے ہیں اور جو محسنون ہوتے ہیں متقین اور محسنین یاد رکھو متقین اور محسنین کے ساتھ اللہ تعالی رہتے ہیں اللہ تعالی متقین اور محسنین کی مدد کرتے ہیں ان کا تعاون کرتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں ان کے جان مال دین اور ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر مرحلے میں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان نوا ملین تقو و البین محسنون یقیناً جو لوگ تکوا والے ہیں جو تقوا اختیار کرتے ہیں ولدی نحسنون اور جو لوگ احسان والے ہیں محسن یعنی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالی ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی نصفر مدد کرتے ہیں تقوا کا مطلب یعنی آیت کا مطلب کیا ہے آیت میں دو لفظ ہیں جب کسی انسان میں یہ دونوں خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی خود حفاظت کرتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرے نیکیاں کرتا ہے تو اللہ نیکیاں قبول کرتے ہیں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو اس کی مغفرت اور بخشش کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتے ہیں کسی مصیبت میں گرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے ہیں اور کہیں کوئی معاملہ آ تو اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور اس کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سب کے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دیں ایک تو ہے تقوا تقوا کا مطلب کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں برابر اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتے ہیں تو جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں حرام کاریوں اور منکرات سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ منکرات اور محرمات حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے ہم لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے حالانکہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے چنان ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمے میں لوگوں سے پوچھا میں خدا ان سلم تم میں سے کون سا ہمت والا ہے جو مجھ سے یہ چند باتیں سیکھے بشرطے کی خود عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد غیروں کو بتائے تاکہ غیر لوگ بھی عمل کریں سارے لوگ خاموش رہے لیکن ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا ارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون سی کلمات سکھانا چاہتے ہیں ہم سیکھیں گے اور آپ کی شرط بھی منظور ہے کہ اس پر عمل کریں گے غیروں کو پہنچائیں گے تو نبی علیہ نے فرمایا آگے آؤ ابو حوریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلاق السلام کے پاس پہنچے آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑا اور پانچ چیزیں ہمیں سکھلائیں ان پانچوں چیزوں کا تذکرہ تو کبھی فرصت سے کریں گے لیکن ان پانچوں چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ آ فرمایا اے ابو ہو اتق اتقل اباہ ریجا اتل محرم تکن ا الناس اے اب رحرا اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ گے تو تکن ا بدنس تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے دیکھیں جب سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا تو ان اللہ متقیوں کا اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتے ہیں متقین کی نگرانی متقین, متقین کی حفاظت اللہ تعالیٰ بہت پابندی سے کرتے ہیں کیوں وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے ام مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ یہ समझते हैं کہ جو انسان تحجد کی نماز پڑھ لیتا ہے لوگ اس کی بڑی शुरू شروع کر دیتے دیکھو یہ تحجد کی نماز پڑھا ہے پڑھتا ہے تحجد گزار بن گیا ہے لیکن کہتے ہیں تحجد گزاری ہی جیسے سب سے بڑی عبادت سے لوگ تحادگار کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن جب معاملہ آتا ہے لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں حالانکہ سب سے بڑی عبادت سے لوگ غافل ہیں سب سے بڑی عبادت کیا ہے تقل محرم تکن آ بدنناک آپ اے ابو آہ آہ اللہ تعران کہتی ہیں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ناجائز حرام کام منقرات اور برائیوں سے بچا لے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے جو کہ سب سے بڑی عبادت ہے اور تحجدودار ایک نسلی عبادت ہے اس کو سب سے بڑی عبادت سمجھا کرتے ہیں اسی لیے بہران ارد کرنا یہ تھا کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے اگر ہمارے اندر تقوا آ جائے تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے محسن ہم محسن بن جائیں محسنون احسان سے اس کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی تو یہ کہ آپ اللہ تعالی کے ساتھ محسن ہو جائیں کیا مطلب انتابود اللہ کا نقطرہ جو بھی نیک عمل کریں اور جب بھی کوئی عبادت کرنے لگیں تو آپ اس تصور کے ساتھ عبادت کریں کہ اللہ تعالی کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر اتنا نہیں فعل لمتا کن تراہ ہو فعل اور اگر اتنا تصور نہیں پیدا ہوتا تو کم سے کم اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں بہرحال ہر حال میں اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک احسان ہے دوسرا احسان کا معنی کیا ہے وہ احسان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادات کرتا ہے جو بھی عمل کرتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سے ادا کرے نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ دل لگا کر کے خوشو خوب کے ساتھ روکو اور سجدہ مکمل ہو یعنی اچھی سے اچھی عبادت کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے اسی لیے اس یہی معنی ہے اس حدیث میں حدیث کا جس میں نبی علیہ السلاۃ اسلام نے فرمایا جب تم لوگ چاہتے ہو کہ تم میں سے اگر کوئی شخص خوب کثرت سے دعا کرنا چاہتا ہے تو یہ دعا پہا کرے اللہم علا کا کا وحسن کا اے اللہ ان دیکری کا اللہ ہاں اللہ ان دیکری کا اللہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم خوب زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کریں وہ شکری کا آپ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں تاکہ ہم آپ کا شکر ادا کر سکیں وحسنی اور اے اللہ آپ میری مدد کریں کہ ہم آپ کی عبادت کو اچھی سے اچھی ادا کر سکیں دیکھو ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی نماز پڑھی اگر ہم نے نماز کو اچھی طرح سے پڑھی تو مغربی سے لے کر کے ابھی تک جتنے گناہ ہوئے تھے سب معاف کر دیئے گئے ٹھیک ہے نا معاف کر لیجیے اگر ہم نے ایسا کی نماز خوب اچھی ادا کی یہاں سے جا کر کے سو گئے فجر کی نماز پھر جماعت میں آ تو پوری رات عبادت کرنے کا جرو صبح اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے وہی فضی رت ہے لیکن اگر ہم نے نماز تو پڑھی اور ساری نماز دماغ باہر رہا سوچتے رہے خیال کرتے رہے ہم نے اچھی نماز نہ پڑھی تو ار تلبی وزا وَلَا وَلَا فَحَامِ فَوَيْلٌ <لِلْمُسَلِّين> برباد ہو گئے نمازی نمازی جہنم میں گئے برباد ہو گئے اللہ اکبر نماز پڑھ رہا ہے اور جہنم میں بھی جا رہا ہے کیوں نماز تو پڑھی لیکن اچھی طرح سے نماز ادا نہ کیا دیکھیں عبادت کرنا کمال نہیں ہے عبادت کریں اور عبادت کو اچھی طرح سے بجا لیں اب آپ سوچیں اگر آپ اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امن و امان میں لے لیتا ہے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اور کیا احسان کا تیسرا معنی کیا ہے احسان کا تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا احسان اور بھڑائی کریں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا احسان کرنا یہ اللہ تعالی کو بہت بڑا پسند ہے جو انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ اس کے اوپر احسان کرتے ہیں احبیف بڑی مشہور ہے من فی الارض فل من ارحم السماء اے لوگو تم زمیر والوں پر محرو کرو تو آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا ارحمن فیصلہ سمائی يرحمكم من فيس يرحمكم من في الارض يرحمكم من في السماء اور اللہ حال رحمت الله علی سب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربا ہوگا اہل زمین پر اللہ اکبر بڑی ہے عرش بری پر کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر میرے بھائیو اللہ اگر نے اسی چیز کو بیان فرمایا ان اللہ والذین ہوں محسنون اور ایک معنی یہ بھی کہا جاتا ہے اللہ اکبر تک اللہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچنے اور محسنون کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری اور نیک امال کریں اور محسنین سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اس کا سورت البقرہ میں بھی تشکرہ کیا فرمایا محسن تم احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے بڑا خوش نصیب انسان ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے وہ سیرو ان اللہ اقبال تم لوگ احسان کرو اللہ تعالیٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اب آپ ذرا سوچیں اللہ جن سے محبت کرتا انہیں کیا ملتا ہے انہیں بہت کچھ ملتا ہے ہے میں سے ایک چیز یہ بھی ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا پڑا فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا کار بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے کیا مطلب ہے جب میں نے بندے کو اپنا محبوب بنا لیا تو ان آنکھوں سے صرف وہی چیزیں ہم دیکھنے کی توفیق دیں گے جن چیزوں میں میری رضا ہے جن چیزوں میں اللہ پہمت ہے جن چیزوں کو ہم نہیں پسند کرتے ہم کو ناپسند ہیں ہم جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں اپنے محبوب بندے کو ان چیزوں کو دیکھنے سے ہم بچا لیں گے ان کانوں سے ہم اسی وہی چیزیں سننے کی توفیق دیں گے جو الباب کی ہوں گی جو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگی جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے کان کو ان چیزوں سے محفوظ کر لے گا ان قدموں سے اللہ تعالیٰ وہیں اس کو چل کر کے جانے کی توفیق دیں گے جہاں جانے میں اللہ کی مرضی ہوگی جہاں جانے میں اللہ کی خبگی اور ناراضگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جانے نہیں دیں گے ہر جگہ سے ایسے بچانے گے اس ہاتھ سے اللہ تعالیٰ وہی عمل کرنے کی توفیق دیں گے جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس ہاتھ سے کرنے کی توفیق اس کو نہیں دے گا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچ ہمیشہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے گا اور برے اعمال سے آپ کو بچائے گا یہی مطلب اللہ تعالیٰ محسن <الْمحسنین> تم اللہ احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے محسنین سے بڑی محبت کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ دونوں خوبیاں پیدا کر دیں ہمیں متقین میں شامل کرے اور ہمیں محسنین میں شامل کرے جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث میں اللہ نے محسن کا تذکرہ کیا فرمایا سنا معروف تقی و مسار اصو اے لوگوں جو انسان نیک کام کرتا ہے بھلائی کرتا ہے ہمیشہ احسان کرتا ہے اللہ کی بندوں کے فائدہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چار اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے نمبر ایک اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں تاکہ یہ مسار رسو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام اس کو یہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری موت سے اس کو بتا کر کے ہمیشہ اچھی موت پر اس کو اچھی موت اسے نصیب کرتے ہیں آپ آپ سمجھتے ہیں اس زندگی بھر کے امال کا سارا دار و مدار موت کے وقت پر ہے موت کے وقت آپ کیا کر رہے ہیں اسی کا اعتبار ہوا زندگی میں انسان گناہ کیا تھا موت کے وقت اگر نیک بن گیا تو اللہ زندگی بھر کو نہیں دیکھتا انسان مرنے کے وقت اس حالت میں ایک انسان زندگی بھر نیک کمل کیا مرنے سے چند نمات پہلے اگر برائی کرنے لگا یا مرتز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے خاتمہ مسر ہو جاتا ہے اسی لیے اے نبی رہتے ہیں بہت بڑا انعام ہے مسان سنا بھلائی کرنا اس سے چار نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی سب سے پہلی نعمت میں نے بتایا کیا ہے تاکہ مسار اصو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا لیتے ہیں نمبر دو ول اگر آپ بھلائی کرتے رہیں گے تو دوسری نعمت یہ کہ وہ الحلکات اللہ وفات اللہ تعالی آنے والی آفتوں کو آپ کی بھرائی کی وجہ سے آپ سے دفاع کر دیں گے جو آفتے آنے والی ہوں گی آپ بھلائی کریں گے تو بھلائی کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی مصیبتیں آپ کی بھلائی کے برکت سے روک دے گا ول اللہ اکبر نمبر تیس نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہلاکت اور بربادی نقصان اور خسارہ تباہی اور بربادی جو آپ پر آنے والی تھی آپ اگر نیک عمل کرتے ہیں آپ بھلائی کرتے ہیں تو آپ کے بھلائی برکت سے آنے والے نقصانات اور خسارے اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ آپ سے دفاع کر دیتا ہے نمبر, پا, نمبر چار جو بڑی اللہ درجے کی نعمت ہے فرمایا آخرا لوگو یاد رکھنا جو دنیا میں بھلائی کرنے والے ہیں وہی آخرت میں بھی بھلائی کرنے والے بنے گے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کے تو سے فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے منقراد سے محبوب رکھے اور یہ آئے صورت النحر کی اس کو یاد رکھے ان اللہ ولدی نحم محسن جو لوگ تقوا اختیار کرتے ہیں جو متقی بن جاتے ہیں اور جو احسان کرنے والے محسنین ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے امن و امان اور اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں ہر ہر قدم اللہ رب العالمین کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے جان مار عزت کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متقد اور محسنین میں شامل کر لے باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے قولي هذا وأتفكر الله من كل ذنب وأطور إليه سبحانه الله وبي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتفكرك وآتور